وَلْوَا مَقْتُوبِ سالک و مجذوب کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے بھائی شمس الدین اللہ تم کو سالکوں کی بزرگی عطا فرمائے تمہیں معلوم ہو کہ اس راہ طریقت میں چلنے والوں کی دو قسمیں ہیں ایک سالک دوسرا مجذوب مجذوب وہ لوگ ہیں کہ کمند جذبہ نے انہیں مرتبہ ولایت تک پہنچا دیا ہے مگر غلبہ شوق میں اس طرح محف ہوتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ ہر مقام سے گزر چکے ہیں ان کو اس کی خبر نہیں کہ راہ کا حال کیا ہے مقام کی کیفیت کیسی ہے خیر کس شے کا نام ہے شر کس بلا کو کہتے ہیں نفع کی صورت کیا ہے ضرر کس بات میں ہے اس لیے مجذوبان پیر بنانے کے لائق نہیں شیخی کے لائق وہ ہستی ہے کہ اگر جذبہ شوق کے ساتھ راہ طے کرتی ہے مگر نہایت سکون و آہستگی سے یعنی ہر ہر مقام کی داد و انصاف دیتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں احوال خیر و شر اور صلاح و فساد کل ان پر دیے جاتے ہیں. کبھی کبھی راہ پر چلتے چلتے بے راہ بھی ہو جاتے ہیں تاکہ راہ اور بے راہی سے پورا وقوف حاصل ہو جائے اتنے مرحلوں کے بعد اس کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ ایک جماعت کی راہبری سالک کر سکے خیر سالک یہ کیوں کر سمجھے کہ ہم راہ پر چل رہے ہیں اور منزل طے ہو رہی ہے سنو بزرگوں نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں وہ یہ ہیں عالم ہزاروں ہیں ہر ہر عالم سے سالک کو گزرنا ہے اس کی سیر کرنا ہے منجملہ اس کے ایک عالم خاک ہے اس مقام کی سیر میں کیا واقعہ پیش آتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بستیوں سے کوچوں سے جا بجا سے تاریک تاریک گوشوں سے نکل رہے ہیں اور ویرانوں کھنڈروں پانی کی جل تھل سے پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں نتیجہ اس سیر سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ سرگرانی اور تیرگی دور ہوتی ہے صبکی اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے دوسرا عالم آب ہے اس مقام کی سیر میں سبزہ زار درختان سرسبز کشت زار آب رواں چشمے دریا وغیرہ نظر آتے ہیں تیسرا عالم باد ہے اس مقام کی سیر میں ہوا پر چلنا اڑنا بلندیوں پر جانا وادیوں میں پرواز کرنا نظر آتا ہے چوتھا عالم آتش ہے اس مقام کی سیر میں چراغ شولے آتش کدے دکھائی دیتے ہیں پانچواں عالم افلاق ہے اس مقام کی سیر میں سالک دیکھتا ہے کہ ہم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور یہ دیکھتا ہے کہ آسمان کس طرح پر چکر رہا ہے اور فرشتے بھی نظر آتے ہیں چھٹا عالم ملکوت کا واقب ہے اس مقام کی سیر میں ستارے ماہ خورشید انوار اور ان کے مشابہ چیزیں نظر آتی ہیں ساتواں عالم حیوان ہے اس مقام کی سیر میں سالک ان مختلف حیوانات کی شکل کو دیکھتا ہے جن جن چارپائے اور درندے کی صفتوں کو سالک نے دور کیا ہے اس مقام میں قابل خیال یہ بات ہے کہ اگر سالک ان انصبا و بہائم پر اپنے آپ کو غالب دیکھے تو یہ سمجھے کہ واقعی خدائے تعالی نے ہمیں ان صفات سے نجات دی اور اگر اپنے کو ان کا مغلوب دیکھے تو یہ سمجھے کہ ابھی وہ صفات زمیمہ ہم میں باقی ہیں اسی طرح جتنے عالم ہیں تمام کی سالک سیر کرتا ہے اور ان سے گزرتا ہے ہر ہر عالم کی مناسبت سے مشاہدات ہوتے ہیں اور اس کے اسرار کھلتے ہیں اے بھائی یہ جانے ناتواں اور وہ مقصود جان ایسا ہی جماں مرد ہو تو یہ کہے کہ جان جائے تو جائے مگر مقصود تک ہم ضرور پہنچیں گے یہ وہ گوہر شب چراغ ہے جس کی عزت اسی سے ظاہر ہے کہ دربان اس کا موجے دریائے خونخوار ہے یہ وہ گوہر ہے جس کے لاکھوں طالب ہیں اس پر جان فدا کر رہے اور اس کے مل قیر دریا میں غوطے لگاتے ہیں اور سر کے بل قارے دریا میں غوطے لگاتے ہیں دیکھو اگر کوئی شخص اپنی غفلت کے ساتھ اس درگاہ میں قدم رکھنا چاہتا ہے تو وہ یعنی جو اس درگاہ کا دربان ہے فورن ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جان رکھو کہ میں کون ہوں وہی ہوں کہ آسمان اول کے فرشتوں نے آداب تصبیح مجھ سے سیکھے اور دوسرے آسمان کے فرشتوں نے آداب تحلیل مجھ سے جانے اور اسی طرح اور آسمان والوں نے میرے دستار فضیلت کے پائے عزت کو افلاق کے سروں پر رکھا باوجود اس کے چشم زن میں میں نے ساری دولت کو لات مار دی اور لانت کا ٹیکہ پیشانی پر لگا لیا ہے اتنی اثار کے بعد اس لائق ہوا ہوں کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے کی سرہنگی اور دربانی مجھے ملی ہے ہاں اگر تاج اخلاص سر پر رکھ کر آئے ہو تو چلے چلو ورنہ میری کمن سے کہاں بھاگ رہے ہو بھاگ سکتے ہو دیکھو بھائی یہ حال ہے تاہم یہ نہ سمجھو کہ وہ یعنی جس کی یہ شان ہے ہر پست ہمت کے لیے ہلتا بھی ہو نہیں ہرگز نہیں وہ بڑا ہی متکبر ہے جب تک کوئی صدیق دنیا میں پیدا نہیں ہوتا اور کوئی چالا کو پاک باز اس راہ میں قدم نہیں رکھتا وہ کب اپنی جگہ سے اٹھنے والا ہے والسلام